کزب سمود و بنوں اسی طرح قوم سمود نے بھی جھٹلایا خبردار کرنے والوں کو فکالو بشرم منہ واحدن نہ کیا ہمارے اندر اسے ایک شخص ہم اس کی پیروی کریں اس کی پیروی کریں گے ہم یہ کون ہے صالح ہمارا ایک فرد ہے ہماری قوم کا ہے بشرم منا واحدن ہمارا ہی ایک بشر ہم ہی میں سے نہ ہم اس کے پیچھے چلیں گے اس کا کہنا مانیں گے اس کی پیروی کریں گے اس کی حساب کریں گے انفی بل عالم مسور پھر تو ہم گویا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ڈال دیں گے گمراہی کے اندر بھی اور آگ کے اندر بھی شریر کی جمع ہے یہ سور یعنی یہ ہمیں خبر دے رہا ہے کہ آخرت میں اگر تم نے مجھے نہ مانا تو جہانڈ میں جھونکے جاؤ گے ان کو مان کر ان کے پیچھے جنے گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو یہی جہنڈم میں جھونک دیا آورتیا ذکر علیہ میں بل ہوا کزاب النا نہیں نہیں یہ جھوٹا ہے اور شیخی خورا ہے خام جو ہے بڑا ہی مار رہا ہے کہ مجھ پر وہی آئیے سیاح کزاب النا شر بتا دیا گیا کہ کل ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کل ہی معلوم ہو جائے گا کون جھوٹا ہے کون شیخی خورا ہے صالح یا تم اتنا مرسل ناقت فتن تن ہم بھیج دیتے ہیں یہ اونٹنے کا جو موجودہ انہوں نے طلب کیا تھا یہ ان کے لیے فتنا ہے کے لیے آزماش ہے فرتقب ہوں تو اب ان کا انتظار کیجئے اے سال ان سے گفتگو ہو رہی ہے وسطین اور صبر کیجئے چند دن کی مہلت و نبے ہوں قسمت انہیں خبردار کر دیجئے بتا دیجئے انہیں کہ پانی جو ہے ان کے ماں اب تقسیم ہو جائے گا یعنی ایک دن وہ اللہ کی اونٹی ناپت اللہ جو اللہ نے پیدا کی خاص طور پر موجودہ طریقے پر وہ پانی پیے گی اور دوسرے دن ان کے تمام جو مال مویشی ہے وہ آ کر پانی پیئیں گے ہوتا یہ تھا کہ جب وہ آتی تھی تو اس کی ہیبت سے تمام جانور بھاگ جاتے تھے تو پھر معاملہ وہ کیا کیا جائے تو طے کیا گیا کہ اب باری مقرر کر دی جائے ایک دن وہ آئے گی اور سارے چشمے کا پانی پی جاتی تھی اور دوسرے دن پھر یہ کہ وہ اپنے مویشی لاتے تھے اور پلاتے تھے اندر باق قسمت بے نہ ہو گل ہر باری پر پہنچا جائے گا پنادا صاحب تو انہوں نے پکارا اپنے ایک صاحب کو اپنے جو زیادہ ان میں سخت تھا فتح تھا اس کی دہائی دی کہ یہ کرو بھائی کوئی علاج اس کا اس اوٹنی کا فتح تھا پھر اس نے ہاتھ چلایا فاخر اور اونٹنی کو قتل کر دیا اس کے اونچے کاٹ دی پکے پکا میں و نوزور پھر کیسا رہا ہمارا عذاب اور ہمارا کھڑکھانا خڑ اور خبردار کر دینا سحت اور واحد چنگار بھی دی کانوں کا حشیم المحتر تو پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ باڑھ لگانے والا جب کانٹوں سے باڑھ لگا لیتا ہے اپنے کھیت کے گرد اور اگر کوئی بڑا سا گلا جو ہے وہ جانوروں کا اس کو رونتا ہوا چلا جاتا ہے تو وہ بالکل چورا چورا ہو کر پڑی ہوتی ضمت قوم لوت ان دنوں دور لوٹ کے قوم نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا جٹلایا انسل علیہ خواہ مر اللہ بھیج دیا ان پر ایک ایسی تیز دار آندھی جو پتھر لے کر آئی تھی سوائے آل لوت کے لوت کے گھر والوں کے نجنا ہوں سہر ان کو ہم نے نجات دے دی صبح کے وقت نعمت نعمتم دینا وہ نعمت تھی انعام تھا ہمارے پاس سے کزال کا من شکر اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں اس کو کہ جو شکر کرتا ہے ہمارا و لکت اندر بخش نہ اور اس نے حضرت لوٹ نے انہیں خبردار کر دیا تھا ہماری پکڑ سے کہ پکڑ آئے گی اگر بعض نہیں آتے ہو لیکن انہوں نے شک کیا ان تمام چیزوں کو کہ جن کے بارے میں انہیں خبردار کیا گیا تھا ملق راو اندیخی اور وہ تو چاہتے تھے کسی طریقے سے حاصل کر لیں ان کے ان کے مہمان کو یعنی وہ جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تھے مہمان فتمس میں ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا بائبل میں یہ آتا ہے کہ ایک فرشتہ نے ذرا اپنا ہاتھ اس طرح پھیلایا اور جتنے وہ لوگ تھے پورا کا پورا سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی نگاہیں خطر ہو گئی اب دیکھیے قرآن نے بھی وہی بات کہی ہے فتمس میں ان کی آنکھوں کو ہم نے مٹا دیا فضو عَذَابِي عذابی تو چکھو اب میرے عذاب کو اور میرے خبردار کرنے کے نتیجے کو غلط سب باہوم بکر عذاب اور ان پر صبحی صبح آ کر چھاپا مارا اس عذاب نے صبح ہی صبح سویرے یہ جو ٹہر چکا تھا طے ہو چکا تھا و عذابی و نظر نزر تو چکھو مزہ میرے عذاب کا اور میرے خبردار کرنے کا وقت یسن القرآن ذکر فہل میں چوتھی مرتبہ پھر و لکڑ جال فرون اسی طریقے سے آل فرعن کے پاس فرعون کی قوم کے پاس بھی آئے ڈرانے والے خبردار کرنے والے زبوں کل لا انہوں نے ہماری ساری آیتوں کو جھٹلا دیا نو آیتیں تیسرا آیات بیہ ناتین سورہ بنی اسرائیل کے آخری روپے میں آ چکا ہے بلا قدرات ہے نا موسا تیسرا آیاتم بید دو آیتیں دو نشانیاں دو محرجوں ابتدا لے کر گئے یعنی عصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکدار ہونا سفید اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کے جو ان پر عذاب آئے ہیں وہ سات اور نشانیاں ہیں جو اللہ نے دکھائی گرزموں میں آیاتنا کل لکھا انہوں نے ہماری ساری آیات کو جھٹکا دیا تو آوازاں اقسا عزیز پھر ہم نے انہیں پکڑا اور پکڑ بھی کیسی ایک زبردست اور مختدر پکڑنے والے کی پکڑ وہ پکڑ جو ہے کوئی ایسی کمزور پکڑ نہیں تھی جس سے کوئی نکل بھاگے جس سے بچنے کا کوئی امکان ہو عزیز ان مختدر جیسے کوئی زبردست قدرت رکھنے والا جیسے پکڑتا ہے ایسے پکڑ. اب یہاں یہ ساری گفتگو کر کے ابرو سخن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کفار مکہ ہیں اب کو فاروقم خیرمن الائے بھلا اے قریش تم سوچو کیا تمہارے کفار جو ہیں جو تم میں سے جو لوگ جو قہر کر رہے ہیں وہ بہتر ہے ان, ان کافروں سے اگر ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا تو تم پر کیوں نہیں آ جائے گا اب کو فاروقم خیر اللہ ہم لکم برات ان سے یا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فارغ خطی ہے کوئی ایشورینس ہے کسی کا کتاب ہوگا کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا اگر ان پر عذاب آیا ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا ان کو برباد کر دیا تو کون سی رکاوٹ ہے کیونکہ تم پر آئے گا ہم یقون و نہر و جمیون کیا اس کا خیال ہے کہ ہماری بڑی جمعیت ہے ہم طاقتور ہیں اور ہم بدلہ لینے پر قابل ہیں سید ضب الجم ہو دوبر قریب ان کی جمعیت شکست کھا جائے گی آخر غزل بدر میں کیا ہوا اور وہ ویس دکھائیں گے اور بھاگیں گے تو روایت سیرت میں جو آتا ہے واقعہ کہ حضور نے جو طویل دعا کی اور طویل سجدہ کیا بدر سے ایک شب پہلے طویل ترین دعا آپ نے کی طویل ترین سجدہ کیا اس میں جو دعا کی اس میں یہاں تک الفاظ آئے کہ اللہ اگر یہ سب ہلاک ہو گئے جو میری پندرہ برس کی کمائی ہے جو میں نے لا کے میدان میں ڈال دی ہے پھر قیامت تک تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کیوں کہ میں تیرا آخری رسول ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں میری پندرہ برس کی کمائی یہ ہے جو میں نے لاکے یہاں ڈال دی تو اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر نبی کہا وہ پہرے پر کھڑے ہوئے تھے کہ بس ہنس بو حضور بس کیجئے بس کیجئے لیکن این اسی وقت پھر یہ آپ نے سر اٹھایا تو کہا یہی آیت پڑھتے ہوئے آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت جاری تھی اس وقت یہ جمعیت جو ہے آزار کی یہ شکست کھا جائے گی اور یہ سب پیٹ دکھا کر بھاگیں گے بلی سات ووم و سات و گا بلکہ یہ تو چھوٹے موٹے آزاد ہیں جو دنیا میں آئیں گے شکست ہو جائے گی اور کچھ مارے جائیں گے ستر ان کے یا کچھ اور ہو جائے گا یا ذلت ہو جائے گی رسوائی ہو جائے گی سن نو ہجری میں اعلان عام کر دیا جائے گا قتل عام کا اور پھر یہ جو ہے پھر یہ ایمان لائیں گے گیارہ فوٹ کے بھاگ جانے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن یہ چھوٹی چیزیں ہیں بلی سات و معرد اصل جو ان کی وعدے کا وقت ہے وہ ہے قیامت و سات و ادہ و امر اور وہ قیامت جو ہے وہ بہت بڑی آفت بھی ہے اور بہت کڑوی بھی ہے مرم کہتے کڑوے کو اور امر سب سے زیادہ کڑوے ان مجرمینال مسعور یقین <سؤال> یہ مجرم جو ہے یہ بھٹکے ہوئے بھی ہے اور یہ آگ کے مختلف طبقات کے اندر ہوں گے یوم پھر نعرے اعلیٰ وجوہین جس دن کے یہ گھسیٹے جائیں گے آج میں ان کے چہروں کے بل زوکوں <سؤال> ستار کہا جائے گا ذرا اس آگ کا آگ کے مس ہونے کا مزہ چکھو انا کل لشعن خلف نہ ہو <بِقَدَر> یقیناً تمام چیزیں جو ہم نے پیدا کی ہیں ایک اندازے کے مطابق پیدا کی ہے اللہ واحد تم کلم ہم بل بسور اور ہمارا جو امر ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ بس جیسے نگاہ کا لپک جانا وہی بات منف <فَيَكُون> ہمارے امر کا معاملہ تو یہ ہے بھلکا ڈھاگنا کو ہم فہلمی مدر اور دیکھو اے قریش ہم نے تمہاری اس جزیرہ نمایاں ارب میں بسنے والی بہت سی قوموں کو ہلاک کیا فہل میں مدر تو کوئی ہے اس سے سبق حاصل کرنے والا یعنی ایک قرآن ہے جو تمہارے لیے تذکر کا سورس ہے ایک وہ تاریخ ہے آیات تاریخیہ ایام اللہ ان سے تم سبق حاصل کر سکتے ہو ایک آیات آفاتی انفسی ہے ان سے سبق حاصل کر سکتے ہو وہ کل و شعین فالو اور وہ تمام کام جو یہ کر رہے ہیں یہ صحیحوں میں لکھے جا رہے ہیں ریکارڈ ہو رہے ہیں وہ کل و شیر اور ہر چھوٹی چیز بھی بڑی چیز بھی لکھی جا رہی ہے یہی بات ہم نے وہاں پڑھی تھی سوائے میں بہوزیال کتاب اس وقت وہ کافر چیخ اٹھیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے کیسا عمال نامہ ہے کیسا ریکارڈ ہے کہ اس نے کسی چھوٹی سی چھوٹی مائنیسٹ ڈیٹیلس کو امٹ نہیں کیا ہے بڑی چیزیں بھی ہیں چھوٹی بھی تو یہاں بھی فرمایا ان مستقین فی جنگاتی و نہر یقیناً ہمارے خدا ترس بندے ڈرنے والے بندے آخرت کا کے خیال سے لرزاں و ترساں رہنے والے بندے ہمارے احکام کی پابندی کرنے والے بندے دنیا کی زندگی میں پھوک پھوک کر قدم رکھنے والے بندے وہ ہوں گے باغات میں اور نہروں میں چشموں میں فی مقاد صدق ان دلی کن ان کا بہت اعلیٰ رتبا ہوگا قدم اسد یہ سورایون اس میں بھی آ چکا ہے قدم اسد کن اندربین ان دم علی اس بادشاہ کے مقرب ہو جائیں گے قریب ہوں گے مقتدل شہنشاہ سما جو سماج جو مقتدل ہے اس کے مقربین میں ان کا شمار ہوگا اللہ عمربنا جالنا بن ہوم اللہ مربان جالنا بن ہوم اللہ عمربان بارک اللہ لی و لکن فی القرآن عظیم و نفا لی و ای ایاکم